اچھا بھائی گزشتہ سبق میں ہم کیا کر رہے تھے تصحیح کے قوانین پڑھ رہے تھے بھائی تین قوانین آپ نے لکھ لیے تھے استقامت موافقت اور مباینت آگے لکھئے بھائی اگلے چاروں قوانین میں اگلے چاروں قوانین میں عدوس اور سیاحام میں نسبت نہیں دیکھی جائے گی عادد رعوس اور سیاام میں نسبت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ عادت رؤوس کی بلکہ عادد رعوس کی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی یعنی ایک فریق کے عدد رؤوس کو یعنی ایک فریق کے عادت رعوس کو دیکھا جائے گا کو دیکھا جائے گا دوسرے فریق کے عدد رؤوس کے ساتھ دوسرے فریق کے عدد رؤوس کے ساتھ آگے الگ سطر لکھیے لیکن ان تمام مسائل میں ضروری ہے لیکن ان تمام مسائل میں ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اور میں توافق کی نسبت ہو اور سیاحام میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کا وقت نکال کر تو اس فریق کا وقف نکال کر عادت رعوس سمجھا جائے گا عادت رعوس سمجھا جائے گا لکھ لیا بھائی دوبارہ سنیے لیکن ان تمام مسائل میں ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اور سیہان میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کا وقت نکال کر عدد رؤوس سمجھا جائے گا بھائی تو اگلا قانون ہے قانون مماثلت بھائی چوتھا قانون ہے یہ بھائی تصفیقہ چوتھا قانون قانون نمبر چار قانون مماثلت خا سا کے ساتھ ہے بھائی اگر کثر ایک سے زیادہ فریقوں پر ہو رہی ہو اگر کثر ایک سے زیادہ فریقوں پر ہو رہی ہو تو ان کے عادت رؤوس کی تو ان کے عادت رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھو آپس میں نسبت دیکھو اگر تماثل ہو اگر تماسل ہو تو کسی ایک عدد عادد کو تو کسی ایک عدد رعوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو یہ تصحیح ہو جائے گی تو یہ تصحیح ہو جائے گی جی کتنی مثالیں اب تک ہو چکی ہیں تو آگے لکھیں مثال نمبر آٹھ مثال نمبر آٹھ میت اسی طرح بناؤ میت کے نیچے ورثا لکھو گئی میت کے ورثا یہ ہیں چھ بیٹیاں چھ بیٹیاں تین دادیاں جداد لکھ لو تین جداد اور آگے لکھئے تین چچا تین چچا یا عربی میں لکھ لیں تین اعمام لکھ لیا بھائی دیکھیے بھائی بیٹیاں جب دو یا زیادہ ہوں اور کوئی اولاد وغیرہ نہیں تو کتنا ملتا تھا ان کو سولوسان ملتا تھا ان کے نیچے سولو سان لکھیے جدار کی آپ نے پڑھا تھا ایک ہی حالت ہے ان کو سدوس ملتا ہے سدوس لکھ لیجئے اور چچا جو ہیں یہ آسابا بن جائیں گے باقی مال کو لیں گے ان کے نیچے آساب لکھ لو اچھا کون کون سے حصے آئے سولسان اور سی بس ایک ہی نو ہیں یا الگ الگ نو ہیں ایک ہی نو ہیں چھوٹا کون سا ہے ان میں سدوس تو اسی, سے اسی کے عادت سے مسئلہ بن جائے گا چھ سے مسالہ بناؤ بچ سے چھ کے دو سلوس کتنے ہوئے چار تو بیٹیوں کو دیتے دے نیچے لکھ دیں چار سدوس ملے گا جذات کو چھ کا سدوس کتنا ہے ایک ایک آ گیا بھائی جداد کے نیچے اچھا باقی مال مل جائے گا چچوں کو چار اور ایک کتنے ہوئے پانچ اور باقی کتنا رہا چھ میں سے ایک رہ گیا باقی وہ ایک لکھنے چچا کے نیچے آپ دیکھیے کسر کتنے میں واقع ہو رہی ہے بیٹیاں ہیں چھ جس سے کتنے چار یہاں بھی کسر ہو رہی ہے چار حصے چھ بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے اچھا دادیوں کو نانیوں کو کتنا حصہ ہے ایک اور وہ ہیں تین ایک بھی تین میں تقسیم نہیں کر سکتے اچھا چچا کتنے ہیں تین وہ وہاں بھی حصہ ایک ہے ایک کو تین میں تقسیم نہیں کر سکتے تو اب کیا کرنا پڑے گا رجب ایک سے زیادہ فریقوں پر کثر ہو تو ایک سے زیادہ طریقوں پر یعنی تینوں پر کسر آ رہی ہے تو پھر کیا کر لو ان کی آپس میں نسبتیں دیکھ لو بھئی آپس میں کیا کرو نسبتیں دیکھو اگر کون سی نسبت ہو تماثل کی ہو یا تماثل کی نسبت بھئی تو پھر کیا کرتے تھے دیکھو اوپر یہ بھی بتلایا تھا کہ ان اوپر بھائی قانون سے پہلے میں نے آپ کو لکھوایا ان مسائل میں کیا ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عادت رقوظ اور تہام میں کون سی نسبت ہو طباقو کی نسبت ہو تو عادت رقوظ کی جگہ کیا رکھ دیں گے وقف کو رکھیں گے یہاں آپ دیکھیے بیٹیوں کو حصہ کتنا مل رہا ہے چار اور بیٹیاں کتنی ہیں چھ چھ اور چار میں کون سی نسبت ہے توافق ہے بھائی دو سے چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور چھ بھی تو چھ کا وقف نکال کر رکھ دیں گے چھ کا وقف کتنا ہے تین تو چھ کی جگہ تین سمجھنا یہاں پر اب بھائی کیا سمجھنا ہاں تین سمجھ لینا تو معلوم ہوا گویا بنات بھی تین ہے یوں سمجھ لو وقت کا ہم رکھ دیا جداد بھی تین ہیں اور چشا بھی کتنے ہیں تین تو ان تینوں میں کون سی نسبت ہوئی تماثل ہے تماسل ایک جیسے عادت ہے ہر جگہ پر تو یہ دوسرے کے مثل ہیں کون سی نسبت ہوئی تماثل کی اور جب عادت روس میں آپس میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک عادت ہے رات کو پہلا بھی تین ہے دوسرا بھی تین ہے تیسرا بھی تین ہے تو کسی ایک عادت روس کو کیا کرو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو بس مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایک آدر کوئی پکڑ لو تین سارے تین ہے کوئی ایک تین پکڑا اب تین کو کس سے ضرب دے دی چھ سے مخرج سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارہ آگے لکھ کے اس کے بھئی بال بنا کر اٹھارہ لکھ لیا تین سے ضرب دی ہے تو نیچے بنات کا حصہ چار تھا اس کو بھی تین سے ضرب دے دو بارہ نیچے جداد کا حصہ ایک ہے اس کو بھی تین سے ضرب دے دو تین چچا کا حصہ ایک ہے اس کو بھی تین سے ضرب دے دو تین آ گیا. تو مخرج کتنا بن گیا اٹھارہ تو دیکھو مخرج اور سیحام برابر ہو گئے بھائی سب صحیح ہوا مسئلہ آپ دیکھیے ساری کثر ختم ہو گئیں بنات کتنی ہیں بیٹیاں کتنی ہیں چھ حصے کتنے ملے بارہ تو ہر ایک کو کتنا مل گیا چھ بیٹیوں میں سے دو ہر بیٹی کو مل گیا اور جدار تین ہے حصے بھی کتنے ملے تین تو ہر جدا کو ایک مل گیا آمام چچا جو ہیں تین ہیں اور حصے بھی کتنے ملے تین تو ہر ایک کو کتنا مل گیا ایک حصہ مل گیا مسئلہ خال ہوا آگے لکھئے مثال نمبر نو مثال نمبر نو میت اسی طرح بنائیے اچھا وارث ہیں بھائی زوج ہے تین جدات ہیں دادیاں نانیاں تین جدات ہیں اور چھ بہنیں ہیں بھائی میت کی چھ حقیقی بہنیں چھ حقیقی بہنیں اچھا خامن کو دیکھو میت کی اولاد کوئی نہیں اولاد کوئی نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے خامن کے نیچے لکھو جدار کی ایک ہی حالت ہے ان کو سدس ملتا ہے ان کے نیچے سدس لکھ لو شرائط بھی تھیں بھائی وہ شرائط یہاں ساری پوری ہیں دیکھ لیجیے گا اچھا حقیقی بہنیں جو ہیں بھائی میت کی کوئی اولاد باپ دادا نہ ہو تو حقیقی بہنوں ایک ہو تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو سلو ان کے نیچے سلو لکھ لیجئے اچھا اب دیکھیے نصف آیا اور نصف سدوس سلوس اور سان نصف کس نو سے ہے سے اور سدوس اور سلو شان ثانی سے اور قانون نمبر چار تھا نصف جمع ہو جائے کس کے ساتھ نوائزانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا چھ سے مسئلہ تو چھ سے بناؤ مسئلہ مخرج نکلا اوپر چھ چھ میں سے خامن کو کتنا ملے گا نصف کتنا ہے تین تین حصے خامن کے نیچے لکھ دو تین اچھا چھٹا حصہ دادیوں کو ملے گا کتنا ہے ایک لکھ دو ان کے نیچے اچھا چھ کے دو سولس مل جائیں گے بہنوں کو چھ کے دو سولوس کتنے ہیں چار ان کے نیچے چار لکھ دو بھائی اچھا چھ تو مخرج ہے چھ ذرا دیکھو حصے پورے ہیں یا نہیں تین اور ایک باون کا حصہ تین دادیوں کا حصہ ایک تین اور ایک چار اور بہنوں کا حصہ بھی چار چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ تو سیاح ہو گئے آٹھ اور مخرج کتنا ہے تو چھ میں سے آٹھ حصے نہیں نکل سکتے تو پھر ہال کریں گے کس کی طرف آٹھ کی طرف کس کی طرف آٹھ کی طرف کیونکہ چھ کا ہال سات آٹھ نو دس تک ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا تو آئن لکھ کر آگے لکھ دو آٹھ آٹھ مخرج بنا اب حصے پورے ہر ایک کو مل گئے آٹھ حصے آٹھ مخرج اب دیکھو بھائی ہر فریق پر مال پورا تقسیم ہو رہا ہے رو اس پر یہ قصر آ رہی ہے بس زوج ایک ہی ہے اور اس کو کتنے حصے ملے ہیں تین تو تین وہ سارے لے جائے گا کسر کی تقسیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جدار تین ہے لیکن حصہ کتنا ملا ایک ایک تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو اب یہاں قسطر آ گئی آگے حقیقی بہنیں کتنی تھیں چھ حصے کتنے ملے چار تو چھ کو میں چار تقسیم نہیں ہو سکتا تو دو جگہ کثر آ گئی سمجھ میں آیا بھائی تو آپ دو جگہ جب کثر آ جائے تو پھر مماثلت والا قانون سب سے پہلے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کسی کی عادت رکو سیاسی میں توافق کی نسبت تو نہیں ہے کسی میں ہے یہ بہنیں ہیں چھ اور حصے ہیں چار چار اور چھ میں کون سی نسبت ہے دوا کو کی کوئی ایک عدت ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو آپ جب اس عادت سے کیا کرو عادت یعنی چھ کو کیا کر دو تقسیم کر دو یہ چھ کا کیا نکل آیا تو چھ کا یہ وقت نکل آیا بس یوں سمجھو یہی عدد روس ہے تو اخوات عینی بھی گویا تین ہیں جزاد بھی تین ہیں تو عاد رپس میں آپس کون سی نسبت ہوئی بھائی جداد کتنی ہیں؟ تین یہ عادت رعوس ہے خوات عینی چھ تھیں لیکن میں نے بتلایا تھا جب طوافوں کی نسبت ہو تو عادت رعوس کس کو بنا لیں گے وقت کو یہاں وقت کتنا آیا تین تو گویا خوات عینی بھی تین ہے سمجھو اور جداد بھی کتنی ہیں؟ تین تو تین اور تین میں کون سی نسبت ہے مماثلت کی ہے ایک جیسے عادت ہیں دونوں تو پھر کسی ایک ان دونوں میں سے ایک عدد کو کیا کر دو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا تو تین کو اب کس سے اوپر مخرج کیا بنایا ہے ہم نے آٹھ تین کو آٹھ سے ضرب دیں کتنا آیا چوبیس آگے لکھ کر چوبیس لکھیں اس میں بھائی یہ مخرج بن گیا چوبیس چوبیس کتنے سے ضرب دی آٹھ کو تین سے اب تین سے باقیوں کو بھی ضرب دو نیچے زوج کا حصہ 3 تھا اس کو بھی تین سے ضرب دو کیا آیا نو جذات کا حصہ 1 تھا اس کو بھی تین سے ضرب دو تین آیا اس کے نیچے تین لکھو حقیقی بہنوں کا حصہ چار تھا اس کو تین سے ضرب دو کتنا آیا بارہ اس کے نیچے بارہ لکھو اب دیکھیے ذرا جمع کر کے خامن کا حصہ نو جداد کا حصہ تین نو اور تین بارہ اور آگے بھی ہے خوات کا حصہ بارہ کتنا ہوا بارہ اور بارہ چوبیس تو دیکھو مخرج اور سیحام برابر ہو گئے اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا سستی ہو گئی مسئلے کی دیکھو اب نو حصے خامند کو ملے خامند ایک کیا سارے نو لے جائے گا تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں جداد تین تھی لیکن انہیں حصے بھی کتنے مل گئے تین تو ہر ایک کو ایک ایک پورا مل جائے گا اخوات عینی چھ ہیں لیکن انہیں کتنے حصے مل گئے بارہ تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا دو دو آ گئے بھائی اگلا قانون لکھ لکھیے بھائی تداخل قانون تداخل اگر زیادہ فریقین پر قصر واقع ہو رہی ہے اگر زیادہ فریقین پر واقع ہو رہی ہے، تو ان کے عادت میں نسبت دیکھو تو ان کے آپس میں عادد رؤوس میں نسبت دیکھو اگر تداخل کی نسبت ہو اگر تداخل کی نسبت ہو تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں جی آگے اب مثال لکھیے بھائی تداخل جانتے ہو بھائی مسن تین اور نو ہیں بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں صداقل <سؤال> کہتے ہیں بھائی مثال نمبر دس بھائی میت اسی طرح بناؤ اللہ اسی طرح میت بناؤ بھائی اچھا اور ورثا ہے بھائی زوجہ ہے بیوی اس کی زوجہ. تین جدات ہیں تین جدات ہیں اور بارہ چچا ہیں بھائی بارہ چچا ہیں سمجھ میں آیا بھائی بارہ چچا ہیں مسئلہ بنا رہے ہیں بھائی مختلف عادتوں کے ساتھ تاکہ آپ کو حل کرنا آ جائے اچھا بھائی بیوی بی کو اگر میت کی اولاد نہ ہو کتنا حصہ ملتا ہے روبو ملتا ہے اور اگر اولاد ہو تو سمن ملتا ہے تو بیوی بی کے نیچے لکھو روبو جداس کو تو ایک ہی حصہ ملتا ہے سدس جب ساری شرائط پوری ہو شرائط یہاں پوری ہیں اس کی سدس مل جائے گا اور چچا جو ہیں وہ آصفا بنیں گے بھائی اچھا کون کون سے حصے جمع ہوئے روبو اور سدس روبو نوئے اول کا نوئے ثانی کا نوئے اول کا اور سدس کس نو کا ہے نوئے ثانی کا اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑا تھا کہ اگر روبو نوئے ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا بارہ سے بنے گا تو یہاں بھی بارہ سے مسئلہ بناؤ بھائی اوپر بارہ لکھو اچھا بارہ میں سے چوتھا حصہ ربو جو ہے وہ بیوی کو دینا ہے بارہ چوتھا حصہ کیا ہے چار سے تقسیم کرو تین آیا تو تین مل گیا تین حصہ ہوا بیوی کا زوجہ کے نیچے تین لکھو اچھا بارہ میں سے چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے دو یہ مل گیا دادی کو دادیوں کو اچھا باقی سارا چچا کو جو ہیں چچا جو ہیں وہ لے جائیں گے اچھا تین اور بیوی کو کتنا حصہ ملا تین دادیوں کو دو تین اور دو پانچ تو بارہ میں سے پانچ تو یہ حصے ہو گئے باقی کتنے رہ گئے سات سات چچا لے جائیں گے ان کے نیچے سات لکھو بھائی آپ دیکھو بھائی کسر واقع ہو رہی ہے اچھا سب سے پہلے تو حصے دیکھو بی, بی کو ملے تین اچھا تین حصے دادیوں کو دو تین اور دو پانچ اور چچا کو سات سات اور پانچ بارہ مخرج بھی بارہ حصے بھی بارہ تو لہذا یہاں تو درست ہے اب دیکھو کہ جدات ہیں تین اور حصہ کتنا آ رہا ہے ان کو دو دو کو اب تین میں تقسیم نہیں کر سکتے کسر آ رہی ہے اسی طرح چچا کتنے ہیں بارہ اور حصے کتنے مل رہے ہیں سات سات بھی اب بارہ میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو کسر آ رہی ہے تو اب کیا کریں گے آدت رو سب سے پہلے کیا کرو جہاں جہاں کسر آ رہی ہے اگر وہاں کسی کا وقف نکلتا ہے تو عادت روس کی جگہ وقف نکال دو دو اور تین ہیں ان میں کون سی نسبت ہے تباون کی یہاں تو وقت پر نکل ہی نہیں سکتا سات اور بارہ میں کون سی نسبت ہے یہ بھی تباین ہے لہذا یہاں بھی وقت پر نہیں نکل سکتا یہ دیکھ لیا اب اس کے بعد آپس میں آدھا دے کی آپس میں نسبتیں دیکھو ایک کیا ہے تین اور دوسرا کیا ہے بارہ تو آدھے دے میں آپس میں کون سی نسبت ہے تداخل ہے بڑا عدد چھوٹے سے پورا تقسیم ہو رہا ہے بارہ ہے اور تین ہے بارہ تین سے کیا ہو جاتا ہے ہاں تین چوکے تین چوکے بارہ تو یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قانون کیا لکھوایا جب تداخل ہو کیا کرو قانون کیا لکھوایا پڑھو بھائی بڑے عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دو بس اب بارہ سے ساروں کو ضرب دے دیں گے تو بارہ کو بارہ سے ضرب دی اوپر مخرج کو کیا آپ ایک سو چوالیس اوپر بال لکھ کے ایک سو چوالیس لکھ دو ایک سو چوالیس ساروں کو بارہ سے ضرب دینی ہے اچھا زوجہ کا حصہ کتنا تھا تین تین کو بھی بارہ سے ضرب دے دو بارہ دیے چھتیس اس کے نیچے چھتیس لکھو اچھا بارہ ہی کو آگے جداد کا حصہ ہے دو بارہ کو دو سے بھی ضرب دے دو بھائی کیا یا یہ چوبیس لکھ دو اور چچا کا حصہ ہے سات اس کو بھی بارہ سے زر دے دو کیا آیا چوراسی بارہ ستے چوراسی چوراسی لکھو اس کے نیچے اب ذرا ان کو جمع کرو بھائی چھتیس اور چوبیس کتنے ہوئے ساٹھ ہوئے اور ساٹھ اور چوراسی کتنے ہوئے ایک سو چوالیس معلوم سی ہمام اور مقد برابر ہے مسئلہ ٹھیک ہے اب دیکھو بھائی بیوی ایک ہے اس کو کتنے حصے مل گئے 144 مال کے کل حصے کر لیں گے بیوی کو کتنے دے دیں گے 36 تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں 36 کے 36 خود وکیلی ہے لے جائے گی ایک ہی ہے اچھا دادیاں کتنی ہیں تین ہیں ان کو کتنے حصے ملے چوبیس چوبیس میں سے تو تین ہے ہر ایک کو کتنا ملے گا آٹھ آٹھ ملے گا بھائی اچھا چچا کتنے ہیں بارہ اور ان کو کتنا حصہ ملا چوراسی تو چوراسی میں سے ہر ایک ایک ایک چچا کا کتنا حصہ ہوگا یہ ساتھ ساتھ ہر چچا کا حصہ ہو جائے گا بارہ سے چوراسی کو تقسیم کیا تو کیا آیا سات یہ ایک چچا کا حصہ ہوا آگے لکھیں مثال نمبر گیارہ مثال نمبر گیارہ میت اسی طرح بنائیے اچھا وارث ہیں بھائی زوج خامند ہے چھ جدات ہیں. ہیں اور تین حقیقی بہنے ہیں تین حقیقی بہنیں ہیں اچھا خامن کو کتنا ملتا ہے جب اولاد نہ ہو نصف ملتا ہے تو خامن کے نیچے نصف لکھو جداد کا ایک ہی ان کی ایک ہی حالت ہے جب شرائط پوری ہو شرائط یہاں پوری ہیں تو ملے گا حقیقی بہنیں ہو آپ نے پڑھا ہے میت کے باپ دادا اور اولاد نہ ہو تو انہیں ایک ہو تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو سولوسان ملتا ہے ان کے نیچے سلو لکھو اچھا اب یہ ایک ہی نو کے حصے ہیں یا الگ الگ انواع کے ہیں موزو الگ موزو الگ, موزو الگ. موزو الگ تو نصف نوئے اول کا اور سولو شان ہے نوئے ثانی کے اور قانون نمبر چار آپ نے کیا پڑھا تھا کہ نصف جب نوئے ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا سے تو چھ سے مسئلہ بناؤ چھ میں سے نصف خامند کو دو کتنا آیا تین آ اچھا جداد کو ہے چھ کا سدس کتنا ایک وہ ایک دے دو جداد کو اچھا چھ کے سلوس کتنا بنتا ہے دو تو دو سلوس کتنے ہوئے چار تو چار مل گیا حقیقی بہنوں کو ان کی نیچے چار لکھ دو آپ دیکھیے بھائی مخرج کتنا ہے چھ اور سہام ذرا شمار کرو زوج کو تین جداد کو ایک یہ کتنے ہو گئے چار اور حقیقی بہنوں کو بھی چار چار اور چار آٹھ تو دیکھو سہام بڑھ گئے مخرج سے اب کیا کریں گے ہال کریں گے آئن لکھ کر آٹھ آگے لکھ دو بھائی آٹھ چھ سے آٹھ کی طرف ہال ہوا اب آٹھ ہی مخرج بن گیا اور آٹھ ہی حصے ہو گئے اچھا آپ دیکھیے کسر واقع ہو رہی ہے حصوں میں یا نہیں زیادہ ہے اس کو تین مل رہے ہیں کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں جداد کو ایک حصہ ملا اور وہ چھ ہیں تو ایک کو چھ میں تقسیم نہیں کر سکتے کسر آ گئی آگے حقیقی بہنیں تین ہیں اور انہیں حصے کتنے ملے چار چار اور تین میں کیا ہے کسر آ گئی بھائی چار تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو دو جگہ پر کسر آ رہی ہے جب دو جگہ پر کسر آئے پھر کیا کرنا تھا ہم نے حادد رؤوس کے اندر کیا دیکھنی تھی پہلے تو وقت پر نکالنا ہے جدات میں ہے حصہ کتنا ایک اور وہ خود ہیں چھ یا تو ضرورت نہیں چھ اسی طرح رہے گا حقیقی بہنیں کتنی ہیں تین اور حصہ کتنا چار ان میں نسبت کون سی تباہی کی وف یہاں بھی نہیں نکل سکتا اچھا آپ عادت رعوس میں آپس میں نسبتیں دیکھو جداد کا عدد روس کیا ہے چھ اقوات عینی کا عدد رعوس کیا ہے حقیقی بہنوں کا کیا ہے تین ہے تو اور چھ اور تین عدد رعوس میں کون سی نسبت ہے تدافل ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے بھائی چھ کو تین سے تقسیم کریں ہوتا ہے یا نہیں تقسیم ہوتا ہے تو یہ سداخل کی نسبت ہے اور جب تداخل کی نسبت کرتے تھے بڑے, بڑے عدد کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دو اور بڑا عدد کون سا ہے چھ تو چھ سے ضرب دے دو مخرج ہے اوپر آٹھ آٹھ کو چھ سے ضرب دو آٹھ چھ کے اڑتالیس تو آگے بالک کر اڑتالیس لکھ دو چھ کو نیچے اس روز کے حصوں میں بھی ضرب دو چھ دیے, دیے، اٹھارہ یا تین چھکے اٹھارہ چھ کو جدا کے حصے سے بھی ضرب دی کتنا آیا چھ کام چھ اچھا حقیقی بہنیں کتنی ہیں ان کا حصہ تھا چار اس کو بھی چھ سے ضرب دی چار چھکے چوبیس چوبیس اس کے نیچے لکھا اب حصے ذرا شمار کرو زوج کا حصہ اٹھارہ جداد کا حصہ چھ اٹھارہ اور چھ چوبیس اور آگے حقیقی بہنوں کا حصہ بھی چوبیس چوبیس اور چوبیس اڑتالیس تو دیکھو تیحام بھی اڑتالیس اور مخرج بھی اڑتالیس اب تقسیم ہو جائے گا مال اور نیز اٹھارہ حصے زوج کو ملے زوج اکیلا ہے سارے ہی لے جائے گا تقسیم کی پھر آگے نہیں ضرورت چھ حصے جداد کو ملے اور وہ خود بھی کتنی ہے چھ ہر ایک کو کتنا مل جائے گا ایک حقیقی بہنیں تین ہیں ان کو کتنے حصے ملے چوبیس تو چوبیس میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا آٹھ آٹھ مل جائیں گے بھائی آگے اگلا قانون لکھیے بھائی قانون توافق و تباعن قانون توافق و تباعین اگر مسئلے میں ایک سے زیادہ فریقوں پر اگر مسئلے میں کثر واقع ہو رہی ہو تو ایک فریق کے عدد رؤوس کی تو ایک فریق کے عدد رؤوس کی دوسرے فریق کے رؤوس سے نسبت دیکھو تو ایک فریق کے عادت رعوس کی دوسرے فریق کے عادت رعوس سے نسبت دیکھو اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وقت کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں تو ایک کے وقت کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں پھر حاصل ضرب پھر حاصل ضرب اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اگر پھر توافق کی نسبت ہو اگر پھر توافق کی نسبت ہو تو پھر ایک کے وقت کو تو پھر ایک کے وقت کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں دوسرے کے کل میں زرب دے دیں یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیں یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیں اور تو آخر میں جو حاصل ضرب آ جائے اور آخر میں جو حاصل ضرب آ جائے اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دو اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دو الگ سطر میں لکھئے آگے بھائی آگے الگ سطر لکھیے اور اگر بعد والے عدد رؤوس اور اگر بعد والے عدد رؤوس اور حاصل ضرب میں اگر بعد والے عدد رؤوس اور حاصل ضرب میں تبایون کی نسبت ہو تباون کی نسبت ہو تو ایک کے کل کو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں اور آخر میں جو حاصل ضرب حاصل ہو اور آخر میں جو حاصل ضرب جو حاصل ہو اسے پھر کل مسئلہ میں ضرب دے دیں اسے پھر کل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا آگے مثال لکھئے بھائی مثال نمبر بارہ مثال نمبر بارہ بھائی یہ اسی طرح بنائیے بھائی میت بنائیے جی وارث ہیں چار بیویاں چار بیویاں نو جداد سمجھ میں معلوم ہو کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے بھائی چار بیویاں ہیں چار بیویاں نو جداد اور چھ اعمام یا چچا چھ چچا اچھا بھائی آپ جانتے ہیں بیویوں کو اگر میت کی اولاد نہ ہو تو انہیں ربو ملتا ہے چوتھا حصہ ان کے نیچے ربو لکھو جداد ان کی ایک ہی حالت ہے انہیں سدس ملتا ہے اور چچا آپ جانتے ہیں آساب ہیں بھائی آساب ہیں بھائی وہ زبیل فروز کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار جو مال لے جاتے ہیں وہ آسابہ کہلاتے ہیں زبیل فروز آپ نے بارہ پڑھے تھے ان میں چچا نہیں تھا بھائی چچا آسابات میں سے ہے اچھا بھائی کیا کیا حصے لکھے آپ نے بیویوں کو روبو ملے گا اور جداد کو سدس روبو ہے کس میں سے نوئے اول میں سے اور سدوس ہے نوئے ثانی میں سے اور آپ نے پڑھا تھا نوئے اول کا روبو اگر نوئے ثانی کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسالہ بارہ سے بنے گا بھائی تو بارہ سے مسالہ بناؤ بھائی بارہ میں سے روبو یعنی چوتھا حصہ بیویوں کو ملے گا کتنا بنا بارہ کا چوتھا حصہ تین بھائی تین لکھو بھائی بیویوں کے نیچے بارہ میں سے چھٹا حصہ دادیوں کو ملے گا چھٹا حصہ بارہ کا کیا ہے دو دو جداد کے نیچے لکھ لو اچھا تو زوجات کو ملا بیویوں کو کتنا ملا تین دادیوں کو دو تین اور دو کتنے ہوئے پانچ باقی مال چچا لے جائیں گے بارہ میں سے پانچ نکالے سات رہ گئے تو چچا کے نیچے لکھو سات بھائی اب دیکھیے بھائی بیویوں کو کتنے حصے ملے تین اور بیویاں ہیں چار تو تین چار میں تقسیم نہیں کر سکتے یہاں کسر آ گئی آگے دادیوں کو کتنا ملا دو اور وہ کتنی ہے نو ہے دو نو میں تقسیم نہیں ہو سکتا یہاں بھی کسر آ آگے ہیں چچا تو حصے ان کو ملے سات اور وہ کل, وہ کل کتنے ہیں چھ سات کو چھ میں بھی تقسیم نہیں کر سکتے یہاں بھی کسر آ گئی تو تین جگہ کسر آ گئی بھائی اب کیا کریں گے جی بھائی ان کے آپس میں عادت ہے سب سے پہلے تو دیکھو کسی کا وقت نکلتا ہے یا نہیں حضدر رؤوس اور اس کے سیاح میں نسبت دیکھ لو کسی کا وقف پر نکلتا ہے زوجات کا حصہ کتنا تین اور وہ کتنی ہیں چار ان میں توافق ہے یا تباین ہے ان میں تباین وقف پر نہیں نکلتا جداد کو دو ملے اور وہ ہیں نو دو اور نو میں بھی کون سی نسبت ہے تباعن ہے دلوقتي. توافق نہیں ہے اعمام ہیں چھ اور حصے ہیں ان کے ساتھ سات اور چھ میں بھی کون سی نسبت ہے سبائن ہے, یہاں بھی وقت پہ نہیں نکل سکتا ثوافک نہیں ہے اچھا اب عدد روس میں نسبتیں دیکھنی ہیں ایک عدد روس ہے چار زوجات جو ہیں ایک عدد روس جداد کا ہے وہ ہے نو اور ایک چچا کا ہے وہ کتنا چھ ہے بھائی ان میں نسبتیں دیکھنی ہیں سب سے پہلے دیکھو توافق والے کوئی ایک دو پکڑ لو جداد کے کتنے ہیں حصے جداد کے عدد روس نو اور چچا کا عدد رعوس چھ چھ اور نو تو چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے بھائی طوافوں کی نسبت ہے چھ سے نو تقسیم تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور وہ کیا تین تین سے چھ بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور نو بھی تو ان میں جب طوافوں کی نسبت ہو دو عدد دو عدد رؤوس میں تو ایک کا وقف پکڑ لو اور دوسرے کو اسی طرح رہنے دو کس کا وقف کام بنا لیں کا یار بنا لیتے ہیں چلو چھ کا وقت نکال لو چھ کا وقت کتنا آیا دو آ گیا بھائی تین سے تو دونوں تقسیم ہو رہے ہیں تو تین سے اب چھ کو تقسیم کیا کتنا آیا دو تو یہ دو کیا ہے چھ کا وقت ہے اس وقت کو دوسرے کے کل آگے اس میں زر دے دو دوسرا کون ہے نو نو کے ساتھ دو کو زر دی کیا آیا اٹھارہ ہو گیا اب اس اٹھارہ یہ جو حاصل درد ہے اس کی اگلے کے ساتھ نسبت دیکھو اٹھارہ اور چار ان میں کون سی نسبت ہے اٹھارہ چار سے تقسیم ہو جاتا ہے نہیں سداقل نہیں ہے اچھا پھر کیا کریں تداق ہے ہاں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ایک وقف کو دوسرے کے کل میں درد دے دو کس کا وقف کا نکال لیں اٹھارہ کا چلو نکال لو کس عادت سے دونوں تقسیم ہو رہے تھے دو سے تو دو سے ذرا اٹھارہ کو تقسیم کرو کیا آیا نو یہ نو وقت نکل آیا اٹھارہ کا اس ایک کے وقت کو دوسرے کے کل میں ضرب دو دوسرا کیا ہے چار تو نو کو چار سے ضرب دے دو کتنا آیا چھتیس آ گیا کیا آیا یہ سارے کوئی اور رہ تو نہیں کیا چیس اب کو اصل مسئلہ میں زرب دے دو کیلکولیٹر اب ہونا چاہیے بھائی جلدی جلدی حل ہو جائے گا اچھا بھائی چلو بھائی چھتیس سے ذرا بارہ کو ضرب دو چار سو بتیس آ گیا لکھیے بھائی اسی طرح با بنا کر چار سو بتیس لکھو اچھا اسی چھتیس کے ساتھ سارے حصوں کو بھی ضرب دینی ہے, تو زوجات کا حصہ ہے تین اس تین کو بھی چھتیس سے ضرور دو ایک سو آٹھ آ گیا بھائی ایک سو آٹھ اچھا آگے اسی چھتیس سے से کا حصہ دو ہے اس سے بھی ضرب دے دو کتنا آیا بہتر भाई جدار کے نیچے بہتر لکھو چچا کا حصہ ہے ساتھ اس کو بھی چھتیس سے ضرب دے دو کتنا آیا دو سو باون بھائی دو سو باون تو مخرج کتنا آیا چار سو بتیس اگر اصان جمع کرو یہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ایک سو آٹھ جمع بہتر جمع دو سو باون چار سو بتیس پورے تو سیحان بھی چار سو بتیس اور مخرج بھی چار سو اب دیکھو ہرے کو پورا حصہ مل رہا ہے یا نہیں اچھا کتنی تھی چار چار کو ایک سو آٹھ دیا ہے تو ہرے کا حصہ کتنا بنے گا چار سے تقسیم کر دو ایک سو آٹھ کو تو ہرے کو کتنا ملے گا ستائیس ایک بیوی کو بھی ستائیس دوسری کو بھی ستائیس یہ پھر باقی دو کو بھی چو چن اور چون کتنے ہوئے ایک سو آٹھ اچھا جداد کتنی ہے نو کتنے حصے ملے ہیں بہتر بہتر کو اب نو میں تقسیم کرو بہار ایک کو حصہ آٹھ بہار جدا کو کتنے مل جائیں گے آٹھ آٹھ حصے اچھا چچا ہے چھ اور ان کو حصے ملے دو سو باون تو دو سو باون کو چھ سے تقسیم کرو ہر ایک چچا کا حصہ نکل بیالیس معلوم ہوا ہر چچا کو کتنا ملے گا بیالیس تو کل مال کے چار سو بتیس حصے کریں گے اور پھر اس میں سے ایک سو آٹھ بیویوں کو بہتر دادیوں کو اور دو سو باون چچوں آگے لکھیے مثال نمبر تیرہ مثال نمبر تیرہ میت بناؤ گئی اسی طرح وارث نیچے لکھو چار بیویاں چار بیویاں نو بہنیں نو حقیقی بہنیں اور چھ دادیاں اور چھ جداد بھئی اچھا بے بیوی کو جب اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے تو روبو ان کے نیچے لکھو زوجات کے نیچے اچھا بہنوں کو جب اولاد نہ ہو اور یہ خود دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے سلوسان ان کے نیچے لکھو اور جداد کو تو سدوس ہی ملتا ہے جب شرائط پوری ہوں شرائط پوری ہیں انہیں سدس ملے گا اچھا تو کیا کون کون سے حصے جمع ہوئے روبو سلسان اور سدس ایک ہی نو کے ہیں یہ دو الگ انوار کے ہیں الگ الگ انواق کے ہیں تو نوئے اول میں سے کیا آیا روبو اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑھا تھا کہ نو اول کا روبو نوئے ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا بارہ سے تو بارہ سے مسئلہ بناؤ اوپر لکھو بارہ مخرج بارہ کا روبو یعنی چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے تین یہ بیویوں کا حصہ بنتا ہے تو زوجات اور بیویوں کے نیچے لکھو تین اچھا بہنوں کا دو سلس بنتا ہے بھائی بارہ کا ایک سلس کتنا ہے چار دو سلس کتنے ہوئے آٹھ تو یہ آٹھ مل گیا بہنوں کو ان کے نیچے آٹھ لکھو اچھا جداد کو سز ملتا ہے اور بارہ کا سز کتنا ہے دو ان کے نیچے دو لکھو اچھا مخرج کتنا بارہ اگر آپ سیحان دیکھو وہ بھی بارہ بنتے ہیں یا نہیں تین اور آٹھ گیارہ گیارہ اور دو تیرہ تیرہ ہو بن رہے ہیں بھائی معلوم ہوا ہال ہوگا بارہ کا ہال کس کی طرف ہوگا تیرہ کی طرف بھائی آپ دیکھیے بھائی آدت روس اور سیحان میں نسبتیں ذرا دیکھ لو زوجات چار ہیں ان کو حصہ کتنا مل رہا ہے تین تین چار میں تقسیم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو معلوم اور نسبت کون سی اچھا آگے اخواط ہیں نو اور حصے کتنے بھی کون है, है और आगे ہے कितनी اور حصے کتنے دو ان میں کون سی نسبت ہے جی تداخل ہے بھائی سمجھ میں اس کو اسی طرح رہنے دو اچھا توافق ہوتا تو ہم وقف پر نکال کر رکھتے عدد راست کی جگہ کیا رکھتے تھے وقف پہ رکھتے آپ کیا کرو اب عدد رپوز کی آپس میں نسبتیں دیکھو بھائی کسی دو میں توافق ہے چھ اور نو میں پہلے دیکھ لو چلو کوئی سے دو پکڑ لو توافق سے شروع کر دو اچھا چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے توافق کیونکہ دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں تین سے تو دونوں میں سے ایک کا وقف پکڑ لو اس کو تین سے تقسیم کرو کس کو چھ کا کر لیتے ہیں چھ کو تین سے تقسیم کیا کتنا آیا دو. دو یہ دو وقت مم. ہے چھ کا اس کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دو دو کو دوسرے کا کل کتنا ہے نو نو سے ضرب دے کتنا آیا اٹھارہ اب اٹھارہ اور آگے چار تھا پھر اٹھارہ اور چار میں کون نسبت ہے ان میں طواقو کی نسبت ہے اٹھارہ چار سے تو نہیں تقسیم ہوتا لیکن دو کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں چار بھی اور اٹھارہ بھی تو ایک کا باکس تو نکال لو اور دوسرے کے کل سے ضرب دے دو کس سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں دو سے ایک کو دو سے تقسیم کر دو مثلا کون سے کو کریں اٹھارہ کو فرض کرو یا چلو چار کو کر لو چار کو دو سے تقسیم کیا کتنا آیا <سؤال> دو یہ دوس میں نکل آیا اور دوسرا پل یعنی اٹھارہ اس کے ساتھ دو کو ضرب دے دو اٹھارہ دو نی چھتیس بس یہ چیز عادت نکل آیا اب اس کو اصلے مسئلہ میں ضرب دے دو بھائی ہال کدھر ہوا تھا تیرہ کی طرف تیرہ کو چھتیس سے ضرب دو ذرا بھائی چار سو اڑسٹھ بھائی چار سو اڑسٹھ آ گیا یہ اوپر بالک کر چار سو اڑسٹ لکھو یہ مخرج بن گیا اب نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی چتیس سے ضرور دو تین کو چھتیس سے ضرور بیس جیسے اوپر دیکھا کیا تھا آپ نے کیا آیا ایک سو آٹھ اچھا چھتیس کو آٹھ سے ضرور دو ذرا اگلا اخاوات کا حصہ ہے آٹھ اس کو چھتیس دو سو اس کی کے نیچے لکھو کے نیچے ایک سو آٹھ آیا اخوات کے نیچے دو سو اٹھاسی آگے بھائی جذا کا حصہ کتنا ہے دو اس کو بھی چھتیس سے زرد دو کتنا آیا بہتر اچھا مخرج ہے چار سو اڑسٹھ اب بھی چار سو بن رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں ذرا جمع کرو ایک سو آٹھ جمع دو سو اٹھاسی جمع بہتر یہ بھی چار سو اڑسٹھ اور مکھرج بھی چار سو اڑسٹھ اور سیحان بھی کتنے چار سو اڑسٹھ ہو گئے تو دیکھو چار سو اڑسٹھ میں سے کل مال کے چار سو اڑسٹھ حصے بنا لیں گے اس میں سے ایک سو آٹھ حصے کسے دیں گے بیویوں کو دیں گے دو سو اٹھاسی بہنوں کو اور بہتر کس کو دے دیں گے جداد کو اب دیکھو ان کے میں بھی آپس میں تقسیم کس طرح ہو رہی ہے چار بیویوں کو ایک سو آٹھ حصے ملے تو ہر بیوی بی کو کتنا ملے گا 30. چار سے ایک سو آٹھ کو تقسیم کیا ستائیس ہر بیوی بی کا حصہ کتنا ستائیس دیکھو کسر ختم ہو گئی اچھا اخبارات ہیں نو انہیں کتنے ملے دو سو اٹھاسی دو سو اٹھاسی کو نو سے تقسیم کرو کیا آیا بتیس آ گیا بھائی کتنا آیا 30. معلوم ہوا ہر بہن کو کتنا حصہ ملے گا بتیس حصہ مل جائے گا اچھا دیکھو کسر ختم ہو گئے پورا پورا حصہ مل گیا جدا تھی چھ انہیں کتنا حصہ ملا بہتر بہتر کو چھ سے تقسیم کرو ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا بارہ گئی تو ہر جدہ کو کتنا حصہ بارہ حصہ ملے گا کثر ختم ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا چلیے بس ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام